میرے مسلمان بھائیوں بہنوں سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی کے دور میں ایک طرف مسلمان یورپ کی طرف وتحاد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے دوسری طرف اندلس یعنی اس وقت کے ہسپانیہ میں مسلمانوں پر انتہائی انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے تھے چنانچہ ایک عادل اور منصف بادشاہ کی حیثیت سے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ایک طرف توحات کو جاری رکھیں اور دوسری طرف مظلوموں کی بھی مدد کریں اس مقصد کے لیے انہوں نے مناسب اقدامات کیے اندلس سے مسلمانوں کی اجتماعی ہجرت اور شمالی افریقہ میں ان مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی آمد کی وجہ سے شمالی افریقہ کی مشکلات میں اضافہ ہوا معاشرتی اور اقتصادی مسائل میں اضافہ ہوا لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی ہیں جب جب بھی انہیں حکومتیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں انہوں نے مسلمانوں کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کی ہے اندلس کے جو مہاجرین تھے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جہازرانوں کی تھی اس لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ایسے مناسب راستوں کا کھوج لگایا جائے جن کے ذریعے ان مہاجرین کی اقتصادی حالت بہتر کی جائے اور انہیں خود کفیل بنایا جائے اور خود یہ جو اندلس کے مہاجرین تھے یہ بھی جہاد کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے بحر متوسط میں مسیحی سلیبی فوجوں کے خلاف جہاد کی راہ اختیار کی ان وجوہات میں سب سے اہم وجہ ان کا دینی جذبہ تھا کیونکہ اسلام اور نصرانیت اسلام اور سلیبیت کے درمیان جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی اندلس سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا ہسپانیوں اور پرتگالیوں نے مسلمانوں کا شمالی افریقہ تک پیچھا کیا تھا ان مسلمان جہازرانوں کی جنگی کاروائیاں ہسپانیہ اور پرتگال کی فوجیوں کے خلاف ایک غیر منظم جنگ کا نقشہ پیش کرتی رہی یعنی ایک غیر منظم گوریلا کاروائی جاری تھی اندلس کی ان مسلمان مہاجرین نے حد الامکان اسلام کے دشمنوں اللہ کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف اپنا جہاد جاری رکھا اللہ تعالیٰ کی نصرت بالآخر ان کی طرف متوجہ ہوئی نصرت اللہ ان کی طرف کس طریقے سے متوجہ ہوئی اس سلسلے میں اگلے سبق میں روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ